شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس میں لوگ بہت ہی زیادہ زیارت قبور کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ ماہ شعبان المعظم کو قبر کی زیارت کے ساتھ قبروں کے ساتھ کیا نسبت ہے ماہ شابان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے یعنی جی آکا علیہ السلات والسلام کا مہینہ ہے اس مہینے میں خاص طور پر پندرویں شب کو جو ہے وہ زیارت قبر کی جاتی ہے تمام لوگ جو ہے وہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں اس کی جو نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ موت کی یا قبر کی یا زیارت قبر کی وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان تک عمریں منقطع ہو جاتی ہیں عمریں منقطع ہو جاتی ہیں یعنی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کی جو عمروں کا فیصلہ ہونا ہے وہ شابان کی جو پندرہ تاریخ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ اگلی پندرہ سے پہلے پہلے یہ شخص جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا اس کی عمر اور زندگی ختم ہو جائے گی یا مزید ابھی جاری رہے گی فرمایا حتہ کے آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے حالانکہ اللہ تبارہ کا بطالہ کہ یہاں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہوتا وہ خوشیاں بنا رہا ہے لیکن نام اس کا مردوں کی فہرست ہے